امراباد فاؤ بلال علی ونقبیر بسم اللہ رحمان وحیم یام کا ان کا با کاج کابی کا فقبیر یہ اللہ رب العالمین کی دوسری غری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبوماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ ابتداء ابتداء میں اسلام بڑا آسان تھا اور اس کے احکامات بڑے ڈھیلے ڈالے تھے اور وہ بڑا آسانی سے عمل کر سکتا ہے بندہ اس پہ ہمیں تو بس ایسے ہی چکی کے اندر پیسا اور رگڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں پورے مسلمان ہو جاؤ جس طرح اسلام آیا شروع شروع میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اسلام نے تربیت کی پھر وہ لوگ مانتے گئے ہمیں بھی چلے تھوڑا سا مسلمان کرو پھر آگے بتاؤ پھر آگے چلاؤ پھر آگے چلو ایسا ہی ایسا جیسے تیئیس سال میں قرآن پورا ہوا ایسے تیئیس سال میں ہم مسلمان پورے ہو جائیں گے تو یہ دین اسلام کی دوسری وحی ہے پہلی وحی اللہ تعالی ناگرل کی یہ ربیک اللہ جی آلات سورہ آلپ اور پھر ایک لکھے تک تقریباً چھ مہینوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا اس کے بعد یہ دوسری وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کے احکامات کیا ہے دوسری وحی کے اس کو ذرا بھاؤ سے سمجھنا ہے چادر کو اوڑھنے والے ام پن کھڑا ہو اور ڈرا بیٹھے رہنے کا लेटे رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا کوم فن खड़ा کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا نیکی کی داغ دے جین کی طرف بلا اور اب امبیاء کے رام اللہ علیہ مجمعین کا سلسلہ تو ہو چکا ہے ختم اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے سرمایا بلے ہوا مجھ سے ایک آیت بھی سنو اس کو بھی آگے پہنچا دو سرمایا نظر اللہ عمران سم امین حدیث آحا وا کما سم آہا اللہ رب العالمین اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرب رکھے تر و تازہ رکھے خوشیوں سے امکنار رکھے غم اس کے پاس نہ آئے جو بندہ ہماری ایک بھی حدیث کو سنے اور سننے کے بعد اس کو آگے پہنچا دے نظر اللہ عمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ کرو تازہ رکھے خوش و قرم رکھے شاد آباد رکھے فرمایا اللہ رب العالمین نینے والا تم میں سے ایک گرو ایسا ہونا چاہیے یدون عب الخیر جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے یا مرون و انحاق کر نیکی کا اچھے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے روکے یہ کام کرنے کے لیے تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے تو کمبا انذر دیر والی ذمہ داری کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ان کو دین کی داغت دینا اسلام کی طرف بلانا یہ ذمہ داری سب سے پہلا حکم دوسری وحی کا پہلی وحی میں تو اللہ تعالی نے صرف اپنی پہچان ہی کروائی ہے اچھا دوسری وحی کے اس پہلے حکم پر ہمارا کیا عمل ہے ہماری صورتحال یہ ہے پرویز مشرف کے صدر منتخب ہو جانے کی خبر جس بندے نے سنی ہر اس بندے کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ جاتے ہی میں گھر جا کے یہ خبر سناؤں جن جن تک یہ اطلاع نہیں پہنچی میں پہنچاؤں کوئی سنسنی خیز خبر کوئی کسی قسم کا واقعہ کوئی اخبار کے اندر لے بھاگے بھاگے جاتے ہیں گھر والوں کو سنانے اور بتانے کے لیے اور کوشش یہ ہوتی ہے پہلے میں جا کے بتاؤں لیکن قرآن مجید کا واد سنا ہو کبھی مسجد میں کوئی درد سنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہو کوئی حدیث سنی ہو جس کو آگے سنانے کا اجر بھی ہے سواف بھی ہے یہ جھوٹی خبریں سنانے کا نہ کوئی فائدہ ہے دنیا میں نہ آخرت میں یہ تو بھاگ بھاگ کے جا کے سناتے ہیں کبھی مسجد میں سنا ہوا کوئی واد کوئی درس کوئی نصیحت کوئی روبٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ کوئی اللہ رب العالمین کا حکم دلوں پہ اثر کرنے والا وہ کبھی گھر جا کے سنانے کی تفیق نہیں یہ تو دین اسلام کی دوسری وحی کے پہلے حکم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہمارے نزدیک کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سنانے کی نسبت خبریں جا کے سنانا زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا یہ تو سکیلوں جیسا سلوک ہم نے کہا رکھا ہے دین اسلام کے ساتھ پہلا حکم دیا فرمایا فون کا اندر کھڑا ہو ڈرا زو کر نصیحت کر لگو دوسرا حکم دیا فرمایا ربا کا سا اللہ کی تکبیر برائی کبریائی بزرگی اس کی بیان کر اللہ کا نام بلند کر ہم کس قدر اللہ رب العالمین کا نام بلند کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے نام لینا بھی ذرا مشکل نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مسلمان دوسرے کو ملے السلام علیکم الحمد اللہ وہ کہے اللہ کا نام ذکر ہوگا اللہ کا نام بلند ہوگا اب تو کوشش ہوتی ہے کہ سلام اللہ کر کے نہ ہی لینا پڑے رابطے میں ملے اور سناؤ جی کیا حال ہے یہ آتے ہی تارک شروع ہو گیا حال حوال لینا پہلے شروع کر دیتے ہیں سلام کا نام ہی کوئی نہیں اور جس حال پوچھا جائے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ نہیں وہ کہتا سب ٹھیک تھا کا جناب سب بچے کی آواز ہے اللہ کا نام ہی کوئی نہیں مجرس کے اندر بیٹھے ہیں گپتگو جاری ہے گپت و بات چیت شروع ہے بس گپے ہانستے جائیں گے مارتے جائیں گے ایک جو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہی تکلیف ہوگی کہ میں جی فلاں یہ کرتا تھا یوں کرتا تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا فلاں نے ایسے کیا فلاں نے ایسے, ایسے کیا اس نے مجھے بڑا دکھ دیا میں نے اس کو بڑا تنگ کیا اس سے یہ کیا حید کہاں بیٹھے تھے اور آگے پیچھے تو پھر صبح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلواتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا نام نہ ذکر کیا جائے لوگ بیٹھیں اللہ کا نام نہ ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور نہ بھیجے کان تعلیہ ہند سیرا یوم القیامہ قیامت کے دن یہ ان کے لیے باعث حسرت باعث ندامت ہوگی وہ مجرے ہمارا حال کیا ہے وہ ہمیں بڑا اچھی طرح سے پتا ہے ویسے تو لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے جناب اللہ بنتے ہیں لیکن ہر کسی کو اپنا پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں تیسرا حکم دیا فرمایا واقع اپنے کپڑے پاک کر میل کچیل سے گندگی سے داغ دھبے سے پہاسی اڑیانی سے بے بےحیائی سے ہر غلط اور گندگی سے کپڑوں کو پاک کر پا صورت حال کیا ہے بابو راجا نہاد ہو کے گھسر خانے سے باہر نکلتا ہے کاٹن کا باریک پہنتا ہے کہ نہیں مئی جون کی جولائی اگست کی بڑی گرمی ہے اور پہن کے جب کھڑا ہوتا ہے بیٹھ کے دروازے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے اندر بیٹھے ہوں کو اس کا سارا کچھ نظر آتا ہے کیوں باڑھ دوسری ہے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ہر شاید نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باریک بات پہننا منع فرمایا ہے کہ جس ٹانگیں ساری نظر آ رہی ہوں بھئی تیری سلوار پہننے کا مقصد کیا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شیشے کے پیچھے کھڑا ہو گیا شیشہ سر بتایا رکھتا ہے فرق تو اتنا ہی ہے بخت کا پستا ہر صرف میر کچیل سے نہیں سہاشی اریا سے بھی کپڑوں کو پاک تار عورتیں ہیں ان کے کپڑے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے نوی نے سراب تو شراب میں سن رہا تھا میری ہمت کے دو گروہ جہنمی ہیں ایک گروہ ان عورتوں کا ہے کاش یاد جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں ٹانگ لباس باریک لباس چست لباس نیم بڑیا قسم کا لباس بے ویتن کرنے والے ٹانگے آدھی ننگی بادو آدھے آدھے نگے چہرے کھلے سر کھلے چڑیلے من کے پڑتی ہیں فرمایا مائل آل یہ ایسا لباس پہنے کیوں کا مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے اوپر مرے اور یہ خود بھی اندر سے صاف نہیں یہ خود بھی مردوں کی جانب مائل ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ اسلام کا فرمان ہے میں کسی سے کوئی الزام نہیں لگاتا سرمایا کافی یات لباس پہنے ہوں گے لباس پہننے کے باوجود ننگی مائلات یہ عورتیں مردوں کی جانب مائل ہونے والی ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ان کی ایک اور نشانی سنو سرمایا البخت المائلہ ان کے سر بختی ان کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے وہ سر کے بالوں کو گدی میں اکٹھا کر کے جھوڑا سا بنا لیتی ہیں جنا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی وہ اللہ جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی وہ نہ ریحا لتو جزبی مصیرتی حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے کا پتا ہے اپنے کپڑوں کو پا کر ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے کپڑے صاف ہو رب کی نافرمانی سے پاک ہو ایسا لباس نہ پہن جس کے اندر تکبر ہو اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے پھر حکم دیا ور روز کا سہ گندگی کو دور کر گندگی جسم کی گندگی لباس کی گندگی دل کی گندگی دماغ کی گندگی ماحول کی گندگی عقیدے کی ہر قسم کی گندگی کو دور ور کرا فہجر، گندگی کو اتار اتارتے جسم پاک صاف ہو گرو کا طریقہ ہے غسل کا طریقہ ہے یہ جسم کو پاک کرے کپڑے کو دھو کپڑا پاک صاف ہو ماحول سے برائی کو مٹا ماحول صاف صاف ہوگا بلرہ مر رہا مل کو منکا رہا پل جو بندہ برائی کو دیکھتا ہے اپنے ماحول میں اس برائی کو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے قابل لسانی ہی زبان سے روکے بھائی لم یس ہاتھ سے روکنے کی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے کل بھی اپنے دل سے اس کو برا جانے والا کا اصل ایمان یہ کمزور ترین ایمان ہے وری سا مراض کا حبت و ایمان اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا کہ بندہ برائی دیکھے گانے سنے اس کے دل میں تکلیف نہ ہو اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے سمجھے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ر زندگی دل کی دور کر صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دنگ آلود ہو جائیں وہ کیسے پاک ہوں گے سرمایہ جلال ہاں اس کا پاک کرنا اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کثرت تلاوت قرآن و ذکر الموت قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اپنی موت کو یاد رکھنا یہ طریقہ ہے دل کو پاک کرنے کا یہ کیا ہے دین اسلام کی دوسری وحی اور احکام کے لحاظ سے پہلی وہ وحی ہے جس کے اندر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں پھر فرمایا بلا تم نل تص کسی پر اس لیے احسان نہ کر کہ تو اس سے زیادہ طلب کرے گا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ جی آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا نا کام آتے ہوئے نیت گر خراب ہے بڑا کمن تس تک پھر احسان اس لیے نہ کر کہ تم اس سے زیادہ طلب کرے گا یہ شادی بیاہ کے موقع پر میوندرے سلامیاں یہ کیا ہے ہزار ڈالو تو بارہ سو تو کم از کم آئے گا ہی نا اگر نہیں دے گا وہ ہزار دیا ہے اس کو وہی آدھار واپس دے کے چلا گیا سمجھو کھاتا کھاپ گیا آج کے بعد ختم بلا تو مل تب تک پھر نیکی کر دریا میں ڈال اور ہبا دے کے واپس لینے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گندی وچار دیا فرمایا الج دوسری ہبا کی وہ بندہ جو کسی کو حضیر تن عطیہ تن توفہ تن کوئی چیز دیتا ہے پھر وہ واپس لے لیتا ہے ہمارے یہاں یہی چکر چلتا ہے نا منگنی ہوئی عیدیں دی ایک دوسرے کو اور اگر چھوٹ گئی تو پھر سارا کچھ واپس کر دو پر میں الدو کی ہبا کی دے کے واپس لینے والا کل, کل کل کتے کی طرح ہے کتا بھی نسلی نہیں کچھ کتے بھی ذرا نسلی ہوتے ہیں پھر ایسا کتا یا اردو کی کہ جو الٹی کرے اور الٹی کر کے اس کو چاٹنے لگے ایسی گندی وسال ہے اس بندے کی جو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے یہ نیوبر سلامیہ یا تو لوگ کہتے ہیں ہم تو فتم دیتے ہیں تو فتم دے کے واپس لینے والے کا حق سن لو اگر ادھار دیتے ہو تو ادھار دے کے سور در سور ہے یہ دونوں سورتوں میں ہی ناجائز ہے وہ بلا تمظم تب تک پھر اس لیے کسی پر احسان نہ کر کسی کے ساتھ نیکی نہ کر کے کل وہ تیرے کام آئے گا نیکی اس لیے کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہاں کل تجھ پہ مصیبت آئے گی یہ مر خاتم گیا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بندوبست کرے گا بہی طالین <الَّسْتَالِحِين> نیک لوگوں کا اللہ خود بندوبست کرنے والا ہے خود متولی ہے بڑی ربزی کا فص ہاں جو مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں تو آتی ہیں ان پر اللہ تعالی کی رضا مندی کی خاطر صبر کار یہ چیز دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہمارا اس کے ساتھ کہاں تک تعلق ہے اور کیا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دین ایسے ایسا ایسا ہمارے پاس آتا تو ہم مان لیتے چلو یہ پہلی بہی کو آج سے ماننا شروع کر دیں اللہ رب توفیق العالمین تو ہمارے من